الحمد بسم اللہ الحمد اللہ وکفا وسلات وسلم جی تو دیکھیے جی علامات فعل علم نام کا سبق ہے سفر نمبر دس ہے میرے پاس دارالشاد کراچی کا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں علامات فعل بتا رہے ہیں جی <تصفح> علامات فعل میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ علامت فعل میں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے قد ہو قد اس کے شروع میں ہو یعنی شروع میں قد ہو جہاں کہیں بھی ہوگا مطلب ایسا کوئی جملہ ہوگا اور اس سے پہلے قد ہو یا اس کے شروع میں قد ہو تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے فعل ہے سمجھ آ رہی ہے جی جہاں پر قد ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے جی تو قد شروع میں ہو تو کیا ہوگا علامت وہ فیل ہوگا قد اس کے شروع میں ہو جیسے قدراب قد, عزاربا قد عزاربا بے شک اس نے مارا یہ اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ سین شروع میں ہو جیسے سیاح زریبو سین کیا ہو سین شروع میں ہو قد شروع میں ہو وہ بھی علامت فعل ہے اور سین شروع میں ہو تو یہ بھی کیا ہے علامت فعل ہے سیاح زریبو اور اسی طرح سین کے ساتھ صوفہ بھی آتا ہے صوفہ بھی اس سے پہلے آتا ہے صوفہ یزریبو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ایسی علامتیں ہیں یہ بہت کم کہیں کہیں استعمال ہوتی ہیں قد ذرابہ اور صحیح عضرے بو اور صوفہ یادرے بو یہ والی باقی جو علامات کثیرہ ہیں کہ کیسے ہوگا کیا جی بتائیے کیسے ہوگا ایسے ہوگا کیا ایسے ہوگا کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے ہوگا یہ تو کچھ پتہ نہیں بہرحال قد اس کے شروع میں ہو قدربا سین میں ہو شروع میں ہو صحیح حضرے بو صوفہ شروع میں ہو صوفہ حضرے بو تو یہ ہے کہ عام طور پر مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی وائس بہت کم آ رہی ہے تو آپ ذرا اپنے سسٹم کو چیک کیجئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو آواز ٹھیک آئے گی کہیں آپ اپنا جو سپیکر ہے اسے بھی چیک کیجئے گا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں اگر ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو اسے بھی چیک کیجئے گا اور اپنے لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے کیا ہے جو کچھ بھی ہے تو اسے بھی چیک کیجئے گا سسٹم بالکل ٹھیک ہے پھر بھی دیکھیے گا اب ہماری طرف سے بھی بالکل ٹھیک ہے کیوں جی اور بھی کسی کو بھی آواز کم آ رہی ہے مثال لکھی تھی قد قد افلاحہ جی زبردست مجھے نہیں ملی وہ مثال بعد والا میسج تو ملا لیکن وہ نہیں ملا قد افلاحہ زبردست جی بالکل ایسے ہی ہوگا سیاض یذرب ہو اور سعفیہ یذرب ہو ٹھیک ہے جی باقی سب کے لیے وائز ٹھیک ہے آپ اپنے اپنا دیکھ لیجیے اس کے بعد جو علامت بتا رہے ہیں نمبر چار پہ حرف جزم داخل ہو جیسے لم یذرب تو یہ کثیر الاستعمال میں سے ہے کیا ہے کثیر الاستعمال میں سے ٹھیک ہے جی لمح یا مطلب حرف جزم اس پر داخل ہو لم ہو دیگر علامات جو ہیں حروف جازمہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے شروع میں حروف روف جزم حرف جذب لائی اس کی مثال دے دی ہے باقی بھی ہیں لمحہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ ضمیر متصل ہو ضمیر متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر اسی کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو ٹھیک ہے جی ضمیر متصل ہو جیسے زرابطہ زرابطہ یا ضربتی وغیرہ وغیرہ تو جتنی بھی ضمائر یعنی متصل ہیں تو اس کے جس کے ساتھ ضمیر متصل ہوگی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ کیا ہوگا فعل ہوگا یاد کرنے کی چیزیں ہیں سمجھنے کی اتنی زیادہ نہیں ہے. رٹا مارنے والی بات ہی ہیں ہے ٹھیک ہے سین شروع میں ہو قط شروع میں ہو صوفہ شروع میں ہو وغیرہ وغیرہ جی اللہ اکبر ضمیر متص جیسے ذراب زربت... آخر میں حرف تائے ساکن ہو آخر میں تائے ساکن ہو جیسے ذرا بت جیسے مانس کا سیغا ہے زورابط فعالت وغیرہ تو یہ کیا ہو ہرفتا ہو ساکن اچھا پھر بتا رہے ہیں جی امر ہو جیسے اے زرے ہو جیسے لا زرے وائس بریک اور یہ کیوں جی اسکیپ والو سب کے لیے وائس بریک ہے کسی ایک کے لیے ہے؟ جی پہ. وائس اوکے okay. اب ایک ہی لکھتا رہتا ہے باقی بتائیں اوکے okay, تو پھر اپنے آپ کو چیک کریں نا ٹھیک ہے جی تو نہ امر ہو جیسے اسرب نہیں ہو ہو جیسے لا لاتاذ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ تو علامات فعل انہوں نے یہاں پر یہی ذکر کی ہیں اس کے علاوہ کئی سری علامات فعل ہیں لیکن جو ذکر کی ہیں بس آپ لوگ ان کو یاد کیجئے گا اس کے بعد انہوں نے حرف کے حوالے سے کلام کیا ہے کہ حرف کیا ہے چونکہ پہلے انہوں نے علامات اسم ذکر کیے ہیں کہ اسم کی کیا علامات ہیں اب علامات فیل آپ کو کچھ بتا دی یہ علامات فعل ہیں تو ظاہر ہے تین چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں علم اللہ میں اسم فعل اور حرف اسم الفر کا تذکرہ تذکرہ گزر چکا اب حرف کے بارے میں آپ یہ آپ کو علامات فعل سمجھ میں آ گئی ہیں سب کو یاد کرنے کی ہیں سمجھنے کتنی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں آ بھی جائے گی جیسے آپ جیسے جیسے آپ عڈم و آگے پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی لیکن بہرحال یہ ہیں یہ یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے علامات فعل اس کے بعد حرف ہے کہتے ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات نہ پائی جائیں چونکہ آپ علامات اسم بھی پڑھ چکے ہیں ہاں. ٹھیک ہے تو علامات اسم بھی پڑھ چکے ہیں اور علامات فعل بھی پڑھ چکے ہیں تو علامات فعل اور علامات اسم جو ہیں جس میں یہ نہ پائی جائیں وہ حرف ہوگا حرف ہوگا کہ جس میں اسم اور علامات فعل نہ پائی جائے ٹھیک ہے اور حقیقت یہ ہے آگے آپ کو اصل بات بتا رہے ہیں حرف کی حرف خود سے کوئی کلام نہیں ہوگا مستقل حرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ لوگوں کو بڑے معنی بتائے اور یہ کرے وہ کرے بلکہ حرف کا کام کیا ہے حرف محض ایک رابطہ ہوتا ہے جو دو جملوں کو دو کلموں کو محض آپس میں ملاتا ہے اور جوڑ توڑ کا فائدہ دیتا ہے حرف کے ذریعے سے یعنی کلموں کو جوڑا جاتا ہے کلمات کو اور ان سے کلام کو مرکب کیا جاتا ہے تو حرف کا ماز استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی حرف وہ ہے کہ جس میں علامات اسم اور علامات فعل نہ پائی جائیں جیسے آپ پہ شروع میں بھی اسم اور فیل کی تاریخ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حرف کی تاریخ کیا ہے وہ ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی علامات نہ پائی جائیں اللہ ہے جس نے کال کی ہوئی اپنا مائک چیک کر لے سکائپ پہ اسکائپ والوں کو شاید کچھ پریشانی ہو رہی ہے باقی سب بھی اور بالخصوص وہ جس نے کال کی ہوئی جی تو یہ ہوگی جی اس کے بعد آپ کو حرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حرف محض ایک رابطہ ہوتا ہے اب وہ رابطہ کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے کبھی دو فعلوں میں ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو کبھی اسم اور فعل دونوں میں ہوتا ہے اس طرح مختلف چیزوں میں حرف جو ہوتا ہے حرف محض اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے اس کو استعمال کر کے جملوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے کلیمات کو ملایا جاتا ہے مثال سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا دیکھیے اپنی اپنی کتابوں میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ علامات فعل پد اس کے شروع میں جیسے قد ذربا بے شک اس نے مارا سین شروع میں جیسے سیاح عظرب صوفہ شروع میں ہو جیسے صوفۂ عظرب قریب ہے کہ مارے گا وہ دونوں کا معنی ہے سیا عجربوں کا بھی اور صوفیہ اجربوں کا صوفہ اور سین دونوں چاہت کے لیے آتے ہیں اور کسی امر کے طلب کرنے کے جب بھی فعل مظاہرے پر داخل ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سیاح قریب ہے کہ وہ مارے گا یعنی مارا نہیں حرف جزم داخل ہو جیسے لمحہ ضرب حرف جزم یعنی لم ذکر کیا تو باقی جو بھی جو عروف جازمہ ہیں وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تو ان وہ عروف جاضمہ میں سے کوئی بھی جب داخل ہو تو وہ فیل ہوگا ضمیر متجس متصل ہو جیسے ذرابطہ یا ضرابط یا ذرابط وغیرہ انہوں ایک مثال دی ہے آخر میں حرف طاع ساکن ہو آخر میں یعنی تا ساکن ہو جیسے ذربت کا سیغا ہے امر ہو جیسے نہیں ہو جیسے لا ضرب یہ تو علامات فی چند تھی جو ذکر کی آپ کو یاد کرنی ہے اس کے بعد کہتے ہیں حرف حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فیل کی علامات نہ پائی جائیں جو آپ دونوں کی تفصیل پڑھ چکے ہیں تو ان کی علامات جس میں نہ پائی جائیں تو وہ حرف ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض رقط کا فائدہ دیتا ہے اور یہ رقط کبھی دو عصموں میں ہوتا ہے جیسے زعید فدار دیکھیے الگ اسم ہے اددار ایک الگ اسم ہے تو زیدن پر علامات اسم میں سے کون سی علامت ہے جی پر علامات اسم میں سے کیا ہے زیدن اسم ہے فیل ہے ہر ہے پہ یہ بتائیے کہ زیدن کیا ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے زیدن کیا ہے کون بتائے گئی جی وائس بریک ہو رہی ہے دیکھیے جی سکایپ والوں کو اسکاپ پہ وائس اوکے اب دیکھیے جی زبردست اچھا جواب دیا آپ نے جزاک اللہ یہ ذرا شکایت میں وائس کو دیکھیے گا شکایت پہ وائس ہے یا نہیں ہے کہیں ایسے ہی لوگ نہ اکٹھے ہو نا جو بالکل ہی مطلب جن کا اپنا مسئلہ ہو کوئی کوئی ایسا بندہ ہے شکایت پہ جس کو میری آواز کلیئر آ رہی ہو جی بھائی کیا ہے جی انسپیک بیسٹ ہے چلیے جی یہ بھی کر لیتے ہیں پھر انسپیک پہ چلے جاتے ہیں خیر بہرحال تو علامات فیل اسم میں سے زیدن میں ایک تو تنوین ہے زید کا مسند علیہ ہونا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ زید کا مسند علیہ ہونا تو مسند علیہ ہونا بھی علامات ہے اسم میں سے اددار کے اندر علامات اس میں سے کیا ہے آپ کے علاوہ کوئی اور بتایا جنہوں نے پہلے جواب دیا ہے جی اددار کے اندر علامات اسم میں سے کیا ہے بالکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ادار کے اندر علامات اس میں سے کیا جلدی بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں لام. درمیان میں کیا ہے ان نے کیا کہا تھا تو بالقلم القلم کیا ہے اسم ہے کتب تو فیل ہے تو ان کے درمیان میں با آ رہا ہے دونوں کو رب دے رہا ہے یہ دو فیلوں میں اردو ان اصلیا اردو بھی فیل ہے اصلیا بھی فیل ہے اور درمیان میں حرف ان داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اردو ان اسلیہ تو یہ ہوگئی علامات فیل یہ آج آپ کا سبق تھا اس کو خوب سے خوب یاد کیجئے گا ٹھیک ہے جی علم النحب کا سبق ختم اور اطریقت الصریہ جو ہے سن رہے ہیں سب جی علمب کا سبق یہاں تمام ہے علامات فیل تک اور جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ علامات اسم بھی نہیں پڑھے تھے تو اس لیے وہ دوبارہ سے ذرا ضرور ایک نظر دوڑائیے گا علامات خیرم اتری قطلاثریہ العصریہ ستا عصم یعنی نواں سبق ادر ست صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے پچیس جامعت العلوم الاسلامیہ علامہ انہی کی کتاب ڈاکٹر سکندر صاحب کی تحریر کردہ انہی کے جامعہ سے چھپی ہوئی اس کا صفحہ نمبر ہے پچیس عدر ساصب سب دیکھ رہے ہیں ادر ساصوۃ الاسریہ میں ملا کسی کو ادر سے نواں سبق بہت اچھا جن جن کو ملا ہے اس کا یہ کرنا ہے سبق نمبر نو کے الفاظ کے معنی یاد کر کے آنے ٹھیک ہے الفاظ کے معنی صفحہ نمبر چھبیس پہ ہیں الفاظ کے معنی ادر سا سے صفحہ نمبر پچیس پہ ٹھیک ہے جی الفاظ کے معنی فی کے کیا معنی سطح کے کی کیا معنی تحت کے الظہار کے حرا کے فصل جی بسفور سما حدیقہ المدیر اللہ فوط العرض مکتب آخری ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ذمہ کام ہے ان شاء اللہ عزیز پیر کے دن کلاس ہوگی پیر والے دن آپ کے اپنے وقت پہ کلاس ہوگی اس میں علامات فیل علامات علامات فعل یاد کر کیا نہیں اور ادر ستح کے الفاظ کے مانی جو جو سبق میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی ضرور بتائیے گا اور حاضری کی پابندی کیجیے گا ان اللہ وقت پہ کلاس ہوگی آج تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا دس پندرہ منٹ میں لیٹ آیا اور اس کے لیے میں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ میں تاخیر سے ہوں گا ٹھیک ہے جی وقت کی پابندی اور کلاس میں مستقل طور پر حاضری یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اور سبق کا یاد کرنا انشاءاللہ جی پیر تک تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و